<تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله السمير عليم من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعجلون. نحن أولياؤكم في الهياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من وفور رحيم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا وہ لوگ جنہوں نے کہا رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے ثم پھر اس کہے ہوئے پر وہ جم گئے ہم ان پر فرشتے نازل کریں گے وہ ان سے کہیں گے اللہ تخافو بلا نہ تو تم خوف زدہ ہو جاؤ نہ غم کرو اللہ تخاق ولا تنو اب شروع اور تم بشارت وصول کرو اس جنت کی جس نے اللہ تعالی نے جس کا تم سے وعدہ کیا نحن اولیا اکم فر حیات دنیا و فل ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور دوست رہتے ہوئے دوستی کا حق نبھائیں گے اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے ولاکم فی ہاں ماتی ام اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کو تمہارا جی چاہے من پسند مہمان نوازی وعلیکم فی ہام مات علیکم السلام اور جو بھی اس میں تم مانگو گے تمہیں ملے گا یہ سب کچھ جو ہے جنت میں نوزولم من غفور رحیم تمہاری مہمان نوازی ہے رب کائنات کی طرف میں, میں نے کچھ دوستوں سے یہ وعدہ کیا تھا اور دستور بھی یہی ہے کہ میں درد ہمیشہ پوری تیاری کے ساتھ دیتا ہوں مگر اتفاق ایسا ہے کہ میں فیصلہ باد گیا تھا کل اور اس کے بعد بالکل موقع نہیں ملا بہرحال جو کچھ ذہن میں مضمون ہے اس کے مطابق انشاءاللہ بیان کروں گا اور یہ کتاب میرا خیال تھا کہ آج اس پر کچھ کیا جائے مگر انشاءاللہ ابھی اس کی مجھے تفصیلات موصول نہیں ہوئی وہ مکہ کانفرنس جو جدہ میں ہوئی ہے کو وادت ادھیان یا ادیان سماویہ سب کو قریب کرنے کے لیے ملک عبداللہ نے سعودیہ کے بادشاہ نے کی ہے یہ کتاب شیخ بکر ابو زید کی کتاب ہے یہ اسی موضوع پر ہے البطال نظری خلط بین الاسلام وغیرہ ادیان دین اسلام اور دوسرے ادیان کو خلق ملط کرنے کا جو نظریہ ہے اس کا ابتال کیا بہت ہی خوبصورت کتابچہ ہے یا رسالہ ہے یہ اس قابل ہے کہ اس کی تفصیلات آنے کے بعد اس میں سے پڑھ کر سنایا جائے بہرحال یہ آیات پچھلے درس کے ساتھ متعلق ہیں خاص طور پر کیونکہ پچھلی دفعہ درس میں ہم نے حکم محمد شرائلا اسلام شیخ ابن رحی مح اللہ کا فتح میں سے رسالہ جو ہے وہ پڑھا تھا اس میں سے کچھ تھوڑے سے مقامات اس رسالے کی قیمت کو اہمیت کو اس کے فائدے کو اور اس سے جو راستہ ہمیں نجات کا معلوم ہوتا ہے اسے جاننے کے لیے تاکہ اس رسالے کے پڑھنے والے کئی ایک پیدا ہو جائیں اور اس رسالے کو پڑھ لیں کہ اس میں شیخ نے یہ کہا کہ جس وقت فار کی یلغار ہو اہل اسلام پر اور ادو وہ سائل ادوسائل اس دشمن کو کہتے ہیں جو نہ دین چھوڑے نہ دنیا چھوڑے اور ہر چیز کو برباد و تباہ کر دے جانوروں کی طرح درندوں کی طرح حملہ ابر ہو اور اس وقت بالکل درندوں کی طرح جیسے ہم اخبار میں پڑھتے ہیں نا کہ دو شعر اسلام آباد میں نکلے اور وہ بستی کو تباہ کر گئے یا افریقہ وغیرہ میں جنگلی شعر نکلتے رہتے ہیں اسی طرح امریکہ والے خباسار لانتی جھوٹے بےمان بزدل اپنے گھروں میں بیٹھ کر آلات کے ذریعے مجاہدین پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر کے تیس چالیس افراد مار دیتے ہیں دس بارہ مار دیتے ہیں بالکل اس طرح جیسے ان پر کوئی درندہ حملہ آور ہو جس وقت اس قسم کا درندہ دشمن حملہ آور ہو اور حالت یہ ہو کہ داخلی طور پر مسلمانوں کے جو ملک ہیں ان میں رہنے والے اور حکومت کرنے والوں کی حالت بھی انتہائی نازک ہو بلکہ وہ بھی انہی کے حکم میں داخل ہو بہت سے ان حالات میں انہوں نے کہا مجاہدین طنصورہ کہلانے کے سب سے پہلے حقدار ہیں ان میں کتنی بھی افسا کیوں نہ ہو اگر وہ مسلمین ہیں ان کے عقیدے میں کوئی ایسی خرابیاں اور عمل میں نہیں ہیں کہ ہم انہیں اسلام سے خارج سمجھیں اگر وہ اسلام میں ہیں تو وہ سب سے بڑا کام کر رہے ہیں بلکہ اصول بھی یہ ہے کہ اگر آپ کو جنگ لڑنا ہے تو اس وقت ایک متقی آدمی کو تقررے کی بنیاد پر ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ اس شخص کو ترجیح دی جائے گی بے شک جس میں تھوڑا بہت فسک بھی پایا جاتا اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ ملے جسے جنگی حصفت حاصل ہے تاکہ مسلمین کی عزت جو جماعت کے ساتھ ہے وہ کہیں برباد نہ ہو جائے تو اس کے ساتھ کہ ہم نے یہ جان لیا کہ آج جو بھی کام دین کے لیے کیا جائے گا وہ دعوت کے میدان میں ہو وہ تعلیم کے میدان میں ہو ثقافت اور تہذیب کے میدان میں ہو یا وہ میڈیا کے میدان میں ہو وہ ان مجاہدین کے ساتھ ربط میں ہونا چاہیے ان کے کام کے ساتھ اس کا رب اور ان کا ان سے ربط یہ لازمی ہے جو ان سے بے پرواہ ہو کر دین کا کام کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں کیا وہ ایک میدان میں اللہ ان پر رحمت کرے ہمیں تو اپنا مدرسہ چلانا ہے ہمیں تو اپنے دین کے جو کام ہم نے شروع کر لیے ہیں جن میں کچھ ادارے قائم کرنے ہیں اور یہ سارے مساجد بنانی ہیں ہمارے پاس تو فنڈ ہے مساجد کا جو سعودی عرب سے اور پوری دنیا سے آ رہا ہے ہم اگر ان چیزوں میں پڑ گئے تو ہمارے یہ سارے کام رک جائیں سب کچھ رک جائے اگر عزت ہی باقی نہ رہی اگر ان لوگوں نے ہمیں مٹا دیا اور یہ جو راستے میں کھڑے ہیں دیوار بن کے جو اپنی جانوں پر یہ سارے دکھ لے رہے ہیں اگر یہ راستے سے ہٹ گئے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑے گا یہ پاکستان کے بڑے شہروں میں بمباری کرے گا جس طرح کی بزدلی یہاں سے حکام دکھا رہے ہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں بچے گا سوائے اس کے جس کو اللہ بچائے اور اللہ اسے بچائے گا جو اس کے دین کو بچانے کے لیے اپنا جان مال خرچ کرے گا تو یہاں پر ہمیں ایک طریقہ بتایا گیا ہے ایمان پر ایمان کا حق ادا کرنے کا وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا غم اللہ سن مستقام پھر اس چیز پر جم گئے ان کے لیے یہ خوشخبری سنائی کہ موت کے وقت فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو انہیں بشار سے دیں گے اور ان کو جو پچھلا غم ہے ایک تو خوف ان کا اتر جائے گا اس کی وجہ سے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ حدیث بالکل صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے مسند احمد کی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ صحیح میرے پاس تفسیر ابن کثیر ہے اس کو صحیح روایات پر مشتمل کر دیا ہے یہ کچھ علماء ہے سعودی عرب کے ولا جنا بیٹھی ہے اس نے اس پر تحقیق کی ہے امام احمد سے روایت ہے کہ من احبا نکا اللہ نبی علیہ سلاط السلام نے کہا جو اللہ تعالی کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے پسند کرتا ہے احب اللہ, اللہ اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے مان کاری الکا اللہ کاری اللہ لکھا جس کو اللہ سے ملاقات پسند نہیں ہے اللہ کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں ہے کل یا رسول اللہ کلنا نہ الموت اے اللہ کے رسول ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی موت کو کراہت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ وہ مرے صحابہ صاف گوٹ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین اور استقامت کے لیے پہلی چیز یہی ہے کہ دل کے اندر جہاں سے آغاز ہوتا ہے ایمان کا ایک دیے کے جلنے کا جس کا نام ایمان ہے وہ بالکل خالص بنیاد پر روشنی دے رہا ہو اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ملاوٹ نہ ہو اور اس کے لیے سب سے ضروری وہی پچھلی اتوار کا ہمارے لیے درس ہے کہ میرے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے اس کے بعد کہ ہم جڑے کس کے ساتھ ہیں ہم کس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کون لوگ ہمارے دینی دوست ہیں کن کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہے کیونکہ ایک دوسرے کو تواس بالحق اور تواس و کے ساتھ یاد دہانی کرانا ہے یہ استقامت کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ استقامت اسی وقت نصیب ہوگی جب اللہ کا ساتھ ہوگا اللہ کی تائید ہوگی اللہ کی تائید نہیں ہوگی استقامت نہیں نصیب ہو سکتی تو وہ مسجد کون سی چنتا ہے کن لوگوں کے قریب رہتا ہے اس لیے امام ابن حزم نے کہا رہی محلہ کہ اگر تمہارے اندر کوئی عالم ربانی نہیں ہے جو تمہاری تربیت کرے اور تمہیں مختلف معاملات میں خاص کر فکری طور پر بھٹکنے سے بچائے کیونکہ فکر درست ہوگی مومن کی جو خالص ہے تو اس کا عمل بھی درست ہوگا اس کا عمل اس کی فکر کی روشنی میں طے پائے گا اور اگر فکر میں خرابی ہو گئی تو یہ جسمانی بیماریوں سے کہیں بڑھ کر ہے جسمانی بیماری کتنی بھی بڑی لاحق ہو آخر کار موت کے بعد نجات ہو جائے گی مگر فکری بیماری جو ہے آدمی کو اس جہنم میں لے جائے گی جس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے اس واسطے سب سے پہلے آدمی عبادت گاہ ہمارے لیے عبادت گاہ کا نام مسجد ہے اس مسجد کو اختیار کہے, کرے جس میں طیبین متحرین اور صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ جو ہیں وہ جمع کیونکہ مساجد بہت ہیں فرق بہت ہیں مسلمانوں کے اندر بے شمار گمراہیاں آ چکی ہیں اس میں سب سے پہلا اور مشکل مسئلہ یہ ہے کہ کس کو اختیار کرے تو وہ اس کو اختیار کرے جو اقرب الالحق ہے تاکہ اسے روشنی ملتی رہے اور اس کے بعد یہ حدیث ہم پڑھ رہے تھے جب پوچھا گیا کہ ہم میں سے ہر کوئی موت کو تو برا جانتا ہے فرمایا المؤمن اذا سرا جا اہ البشیر تعلی مومن کی موت جب حاضر ہوتی ہے تو بشارت دینے والے فرشتے آتے کہ اللہ کا ولا والا اب شیرو التي جن لطی کن تم تو آج نہیات دنیا میں و تم فی ہا ماتی ولا تم فی ہا مات نلم دل وی یہ موت کے وقت بھی ملتی ہے خوشخبری یہ محشر کے دن بھی ملے گی خوشخبری اور یہ مشکل مقامات پر تین دفعہ ملنے والی ہے تو کہا کہ وہ جب اس وقت اس کے پاس آ جاتے ہیں خوشخبری دیتے تولئی تو شیئی ان احب القون قد لاقی اللہ کا تعالیٰ اس سے پھر محبوب کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے اللہ ہمیں ان میں سے کرے ہم لاحب بللہ علی تو اللہ کی محبت کو اور جو فاجر فاسق کافر مرتا ہے ہرا وزیر اجا بیما و شاعر شر اس کے پاس شر کی خوشخبری لے کر آتا ہے جہنم کی یہ دورستان کی خوشخبری کہا گیا اور اسے اس وقت موت اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ موت سے زیادہ کوئی چیز نہیں جو اسے ناپسند ہو اسی طرح سے یہ استقامت جو ہے اس کے مفاہین مختلف علماء نے اور مفسرین نے صحابہ نے تابعین نے مختلف بیان کیے جو کہ اختلاف ناؤ ہے حقیقت ان کی ایک ہی ہے استقامت کا مطلب ہے اے اخلا عمل, للہ عمل, اللہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو بس عمل میں غیر کا کوئی حصہ نہ ہو ہم کانا رب بھی ہی پل یا عمل امل انصالحہ ولا یوش رقب عبادت احاطہ جو اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا جو اس حدیث میں آیا تو وہ عمل کرے تو اس میں غیر کا حصہ نہ ہو وہ عمل خالی رب الجلال جلال اکرام کے لیے کیا گیا ہو جب سینے میں یہ صفائی ہو تو انسان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اس وقت ہمارے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو موجود نہیں ہے یقیناً علماء حقہ ہے اور علماء سے بھی اختہ اور نسیان دونوں واقعہ ہو سکتا ہے ان حالات میں اگر ہماری نیت خالص ہے اور خالص عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں تو غلطی خواہ عقیدہ میں ہو جائے خطا یا عمل میں ہو جائے دونوں میں فرق کرنا یہ بدا ہے کسی قسم کی خطا بھی ہو جو اس جہالت پر مبنی ہو کہ آدمی تلاش کرتا ہو حق کو اور حق کے ملتے ساتھ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس پر بچ جانے کے لیے تیار ہو مگر اسے بتانے والا کوئی نہ ملے اور وہ اللہ کو ایک جانتا ہو محمد کو اس کا رسول جانتا ہو صلی اللہ علیہ و آخرت پر اس کا پکا یقین ہو اور اس راستے میں اس کی کوشش ثابت ہو سب سے بڑھ کر کوشش ہو لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے سے بڑھ کر کوشش اچھا کاروبار اور نماز اور نوکری ڈھونڈنے سے بڑھ کر کوشش اور اپنی ماں کا اور اپنے بچے کا اور اپنا علاج ڈھونڈنے سے بڑھ کر کوشش اس کے باوجود بھی اگر کوئی سے بتانے والا نہ ملے اگر اسے وہ لوگ جو علماء کی شکل میں موجود ہے بھٹکاتے رہے تو اس کے لیے جہل کا عذر ہے وہ ہے یا نہیں ہے یہ ذہن میں ہمارے گنجائش ہونا ضروری ہے ورنہ ہم غالی ہو جائیں گے ہے یا نہیں ہے وہ علیحدہ بات ہے کہ اتنا علم پھیل چکا ہو کہ بنیادی مسائل کے اندر کوئی گنجائش باقی نہ مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جب بھی ہوگی اسے اس کا جہل کا فائدہ ملے گا اور جب بھی اس کی نیت خالص ہوگی کوشش بھرپور ہوگی اور وہ ایک چیز کو سمجھنے میں غلطی خوردہ ہوگا اور اسے اللہ کی بات سمجھ کر عمل کر رہا ہوگا وہ اللہ کی بات نہیں ہوگی تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے رک سکے یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے تو استقامت کی پہلی جو ہے بنیاد اور پہلی سیڑھی وہ دل کو درست کرنا ہے عقیدے کو درست کرنا ہے اپنے منحج کو سیکھنا ہے علماء حقا سے اور ایک ہی دفعہ سیکھ کر بس فارغ ہو گئے نہیں جیسے عمل بڑھتا جائے گا یہ روشنی بھی دل کے اندر بڑھتی چلی جائے گی کیونکہ حافظ ابن تیمیہ رحی اللہ نے بہت خوبصورت دلیل دی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان المان قول علو عمل ایمان قول اور عمل دونوں کا نام امال ایمان میں سے ہیں احناب کہتے ہیں اہل رائے کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں سے نہیں ہے اعمال کے ساتھ جنت کے اعلیٰ مراتب ضرور ملے گے اور اعمال کے خراب ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا مگر ایمان سب کا برابر فاسق ہو یا مومن متقی ہو بلکہ بعض نے اتنا غروب کیا کہ ان کا انبیاء کا ایمان علیہ مستلاط مسلام اور جی کا ایمان علیہ صلاح اسلام اور ایک فاسق کا ایمان ایمان ہونے کے اعتبار سے برابر یہ غلطی نے یہاں سے لاس ہوئی کہ ایمان تو تصدیق ہے سچا جاننا اگر اس میں ذرا بھی شک داخل ہو گیا اور اس میں ذرا بھی آدمی جو ہے اس نے تک کسی ایک بات کے بھی سچ جاننے میں کچھ پریشانی اسے لاحق ہوئی اور وہ مذبذب ہو گیا تو وہ تصدیق تو باقی نہ رہی اس واسطے ایمان گیا تو سارا گیا ہے تو سارا موجود بہرحال ایک زبردست قسم کی فلسفی قسم کی خوفناک غلطی ہے تو ابن تیمیہ نے کہا کہ وہ تصدیق اللہ کو سچا جاننا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننا آخرت پر ایمان لانا جس تصدیق کے ساتھ دل کے اعمال پیدا نہیں ہوتے دل میں اللہ کی خصیت پیدا نہیں ہوتی دل میں اللہ رب العزت کے لیے عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت جو ہے وہ جوش نہیں ماتی جس دل میں یہ اعمال نہیں کہ اللہ پر بھروسہ ہو جس دل کے اندر تقدیر پر ایمان نہیں کہ جو ہو گیا وہ ہونا ہی تھا اور وہ یقیناً عدل اور حکمت بالغا پر مبنی ہے وہ دل اعمال سے خالی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر تم آزا کے اعمال کو قول کو اور عمل کو ایمان کے اندر شامل نہیں کرتے تو دل کے اعمال کو بھی نکال دو دل کے اعمال کو بھی نکال دو گے باقی وہ ایمان رہ جائے گا جو ابلیس کو بھی حاصل ہے اور ابلیس بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ سے مہلت مانگتا ہے وہ شرک نہیں کرتا اس معاملے میں اسے پتا ہے کہ مہلت اللہ کے سوا کوئی بابا فیر فقیر نہیں دے سکتا چیز اللہ سے مولتر یو بخور اللہ مجھے اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دیجئے پبھی عزتی کا لہبی اللہ بھی تیری عزت کی قسم انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں گا تو اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہے غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھاتا یہ سب کچھ حاصل ہے دل کے اعمال نہیں ہے اس کے پاس اور اس کا قول جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس واسطے پہلے ایمان وہ ہے کہ اے اخلص العمل الملّہ عمل کو اللہ کے لیے خالص کیا اللہ ماشر اللہ علم اور اللہ کی اطاط کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح کے مطابق جو شریعت سے ملی یہ ابن کثیر کا قول ہے اور اب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ربول اللہ کہنے کے بعد تقاموں کا مطلب ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اسی طرح اس آیت کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاط پر جمع رہا اور اسی طرح سب اقوال اخرسول والعمل اللہ کے لیے دین خالص کیا اور عمل کو خالص کیا اور پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اور پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہا یا رسول اللہ کل لیسلام کل مجھے اسلام کے اندر ایک ایسی بات بتا دی اللہ کے نبی کہ میں اس کے بعد کسی سے نہ پوچھوں یہ کتنی بڑی بات اس نے کی مطالبہ دیکھیے مجھے وہ ایک نصیحت کر دی دیجیے کہ اس کے بعد نصیحت کی ضرورت باقی ہی نہ رہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس کی صنعت میں کوئی شک نہیں ہے کالا صلی اللہ ولی و علی و صاحبی وسلم فلابی و امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کو قل اے میرے صحابی رضی اللہ تعالی کہہ دے میں اللہ پر ایمان ل تم مستق اس پر جم جا یہ بہت بڑی بات ہے یہ باتیں کہنے میں آسان ہے کرنے میں ان کی ایک قیمت ہے جو ادا کرنی پڑے گی ہر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر امتحان کی کسی کو نہیں چھوڑے گا کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ بس رب اللہ کہ بخش دیے جائیں فنون اور انہیں اللہ آزمائے گا نہیں آزمائش ہوگی سب سے پہلی آزمائش آج میں اس حوالے سے بات کروں گا جو ہم زندگیاں گزار رہے ہیں سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہر شخص ہم میں سے کہیں نہ کہیں رہ رہا وہ کہاں رکھتا ہے کہ اس کے قریب مسجد ہے وہ مسجد جس سے جس سے اسے روشنی ملتی کیونکہ امام بخاری رہی مول جی بہت بڑے فقیر بھی ہیں وہ صحیح بخاری میں بہت سی روایات لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جنگی کھیل دکھایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ یہاں سے دیکھتی رہی معلوم جنگی کھیل مسجد کے اندر ہوا مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کا خیمہ لگایا فائد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے معلوم ہے کہ مسجد میں تیمارداری بھی جائز ہے ان کے خون کی وہ دھاری آ رہی جو لوگوں نے کہا کہ خیمے سے خون آ رہا ہے کیونکہ ان کا زخم جو ہے پھٹ چکا تھا اور وہ موت کی طرف بڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان سے پیار اور محبت اور ان کے بلند مرتبے کی وجہ سے مسجد میں ان کے خیمے کو جگہ دی تاکہ ہر وقت ان کی زیارت کر سکے اور ان کا جو حال احوال پوچھ کر انہیں دعا دے سکے کیونکہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے ہم دعاؤں میں بڑے واقع ہیں دعا ایک دوسرے کے لیے واحد میں اور اپنے لیے اور مصنون اج ایا ری بنا ہدی نا رحمان انت انت بہت اہم ہے اس میں آج ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تو اگر ہمیں استقامت پذیر کر دے گا تو ہم اس استقامت کو پہنچ سکیں گے ورنہ نہیں اس طرح امام بخاری رہی محلہ لائے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے پایا گاہ براہ اور ان کا قزیہ مسجد کے اندر جو چکا دیا ایک تو کہا کیا بات ہے اس نے کہا پیسے لینے دیتا نہیں کہا آدھے لینے پر راضی ہو اس نے کہا جی ہاں آدھے دلوا دیے جھگڑا ختم ہوا امام بخاری یہ چاہتے کہ یہ بھی بیان کرے کہ یہ کام بھی مسجد میں ہوتا رہا وہ فوج بھی مسجد میں آئے تو مسجد میں یہ سارے کام بتانے کا مقصد کیا جبکہ بعد میں کوئی ہاسپٹل مسجد کے اندر نہیں بنایا خلافا نے نہ جنگی کھیلوں کے لیے مؤثکرات مسجد کے اندر آج تک بنے نہ خولافا کے دور میں نہ اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ وجم نے ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیع پیمانے پر کبھی ایسا کیا بلکہ مؤثکرات بھی جدا ہوتے رہے ہاسپٹل بھی جدا ہوتے رہے یہ سب محکمے عدالتیں بھی جدا ہوتی رہی یہ بھی مام بخاری لائے کہ نبی علیہ السلام وسلم نے فیصلہ کیا وہ ایک عدالت مسجد میں قائم کی یہ کیا بتانا مقصود ہے اللہ اکبر کتنا بڑا فقیر امام ہے یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی پہلو اس مسجد کی روشنی سے باہر نہ ہو یہ مسجد تمہارا مرکز ہے ہمارا مرکز مسجد ہے ہمارے مراکز اور نہیں ہیں اور اگر مسجد جو ہے وہ خراب ہے مسجد میں امام بدعقیدہ ہے مسجد میں نماز سنت کے مطابق نہیں ہے مسجد میں جو راستہ اور منہج دیا جا رہا ہے وہ کفار کے ساتھ مارکا والا نہیں ہے بلکہ وہ ایک حضیمت شدہ بلانا منحج ہے تو یہ مسجد کی جب حالت خراب ہے تو پھر ہم سارے خراب وسافی خرابی ہاں جو لوگ مسجد کے اندر اللہ کا ذکر بلندی کرنے دیتے اور اس کو خراب کرنے کے اندر صحیح کرتے ان کا تو حق ہی نہیں کہ وہ مسجدیں آباد کرتے ماکوانشرقینج اللہ شاہدین بالکف آج مساجد کی حالت کیا ہے سب سے پہلے اس مسجد کے قریب آ کر رہائش اختیار کرے کتنا بھی نقصان اٹھانا پڑے ورنہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے پاس مسجد بنا لے دونوں میں سے ایک راستہ اختیار کرے جیسے ابن حزم نے کہا رہی موللا کہ اگر تمہارے اندر عالم ربانی موجود نہیں ہے اور تم موجود اس کو نہیں کر پاتے اس کو لا نہیں سکتے لے آؤ اسے کسی قیمت پر بھی لے آؤ اگر نہیں آتا تو اس کی طرف ساری بس کی سفر کر جائے کیونکہ ایک آدمی نیک نیت ہونے کے باوجود جہالت کی وجہ سے گمراہی میں پھنس جاتا ہے بہت سے نیک نیت جہالت کی وجہ سے گمراہیوں میں بھٹک رہے ہیں یہ جو جماعتیں خصوصا صحیح عقیدہ لوگوں کو چن لیتی جماعت المسلمین ہے کپٹن مسود الدین عثمانی کی جماعت ہے یا وہ کفایت اللہ صاحب تھے ان لوگوں کے قابو ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جو اللہ کے لیے سوچنے والے اللہ کے لیے سمجھنے والے اللہ کے لیے قربانیاں دینے والی وہ نیک نیت لوگ ہوتے ہیں اور ان جماعتوں میں نیک نیت لوگ کثیر ہوتے ہیں مگر اللہ نے اعمال کی قبولیت کے لیے دو اشرطے رکھے نیت کا نیک ہونا اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا تو پہلی استقامت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مسجد کے ساتھ جڑا رہے آپ نظر دوڑا کر دیکھ لیجیے ہمارے پرانے ساتھی آج سے تیس چالیس سال پہلے ہم نے سفر شروع کیا اور ہمارا سفر انشاءاللہ شاء نیک نیت کی بنیاد پر تھا ہم خالی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے جب ہمیں اس چیز کا ادراک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا آوازہ لگانے والے جمہوریت کے راستے اہل شرک کو بھی اپنا امام بناتے ہیں ہر اعتبار سے ان کو برابر کا سٹیٹس دیتے ہیں مسلمانوں کے رہنما ہونے کی حیثیت سے ان کے ساتھ مل کر اسلام کی ترجمانی کے قائل ہیں تو ہم اس مصیبت سے جدا ہوئے اور ہمیں پھر دن بدن اللہ نے سمجھ عطا فرمائی اور یہ سفر موت تک جاری ہے تو آج سے چالیس سال پہلے جو پینتیس سال پہلے شادی تھے بعض ان میں سے آج بھی آ رہے ہیں اور موجود ہیں اور ان کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ایسے معلوم ہوتا ہے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی پوچھو ماشاء اللہ چھ بچے چار بچے اللہ کی لڑکیاں گیا جا چکی ہیں لڑکے کدھر گئے سارے گائے دنیا دار سب بےکار کیوں مسجد انہوں نے اختیار نہیں کی بہت بڑی وجہ یہ بنی بچ. نہ بچے مسجد میں لائے نہ خود مسجد میں گئے بس یہ الٹا فائدہ اٹھایا گیا لوگوں کے عقیدے خراب ہیں لہذا گھر میں نماز پڑھ لو جب بھی بولے میں نے امین اللہ پشاوری شیخ کو دیکھا میرے شیخ ہیں بہت بڑے عالم ہیں اور پاکستان میں شاید واحد عالم ہیں جو کھل کر ان حکمرانوں کو کفھاڑ کہتے ہیں اور اس نظام کو کف کہتے ہیں اور کبھی اس بالے میں جھجک سے نہیں اور جمہوریت کو گمراہی کہتے ہیں اور اس میں حصہ لینے سے مکمل گریزاں اس عالم ربوانی کو میں نے پوچھا صرف اس واسطے کہ مسئلہ واضح ہو نہ کہ ان کا امتحان لینے کے لیے بالکل میں نے جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے شیخ میں نے سنا ہے کہ صبح کی نماز آپ ہنفیوں کے پیچھے پڑھتے تو کہنے لگے کہ ہمارے ہاں ہمارے محلے میں مسجد کوئی نہیں ہے اہل حدیث کی تو احناف میں سے وہ جو شخص نماز کرواتا ہے بڑا توحید والا ہے اور وہ مسالہ بتانے سے انکار نہیں کرتا البتہ اس میں وہی وہ کمزوری ہے جو مولوی لوگوں میں ہے کہ روٹی کا ذریعہ یہ بن گیا امامت وغیرہ تو اس میں وہ کمزور ہے ورنہ انکار والا نہیں ہے اور میں گھر میں نماز پڑھنا بدر سمجھتا ہوں نماز جماعت کے ساتھ جہاد جماعت کے ساتھ حتیٰ کہ علماء نے تمام آئن ماس پر متفق ہے کہ اگر ایک امام جو ہے اس کا عقیدہ مستور الحال ہو تمہیں معلوم نہ ہو اس کا عقیدہ بظاہر اس کی نماز نو شدید کی اور مسلمانوں کی نماز کوئی شرک کا نشان نہ مسجد میں نظر آتا ہے ہم جانتے اپنے ملک کے اعتبار سے مسجد میں شرک کے کون سے نشانات ہیں کوئی نشان نظر نہیں آتا اس کے چہرے سے اس کی نماز سے بھی ہمیں کوئی شرک کا نشانی نظر نہیں آتی کوئی ہری پگڑی نہیں ہے کوئی ایسا حال نہیں کہ بڑی بڑی لٹے ہوں اور کوئی پہنے اور کڑے وغیرہ بغیر تو نظر آتا ہے مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی سب سے, علیہ آئمہ کا فتوہ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھ لی اب نے نے کہا رہیم اللہ بعد میں تجھے مانوں گا کہ لئی تو بھی مسلم یہ تو کافر ہے کیونکہ اس نے سلام پھیری تو کہا دعا میں اللہ پتہ نہیں خیر خل کی و نور عرشی یہ ان کا ایک خاص نشان ہے ہم نے کہا پھر یہ نماز دوہرانے کا حکم نہیں ہے کہ جب تو نے پڑھی تھی اس وقت تو اپنی معلومات جو رکھتا تھا اسی کا مقلص تھا اس کے ساتھ تو نے نماز پڑھنی ہوگی اس میں اختلاف ممکن ہے یہ حتمی بات نہیں یوم حضر رحی محدہ کا خیال ہے اور ان کا فتوا اس طرح سے ہمیں بہرحال مسجد کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے اور مسجدیں خالص مسجدیں بنانا خارف آئندہ کے پیچھے دوڑ بھاگ کر کے نماز پڑھنا یہ ایک اور بات ہے جس سے بہت غلط بات نکالی جاتی ہے کہ جناب شجاء اللہ نے کہا جی جا کر ان کے پیچھے نمازیں پڑھو اور یہ بھی ویسے ہی ہے بالکل یہ نہیں کہا یہ اس شکل میں ہے جب اس کے سوائے کوئی نہ کو اور یہ تو بارہ معاشد آدمی تھا جس کے پیچھے شیخ ابین پڑھتے تھے یہ تو مسلمان آدمی تھا اس میں یہ کمزوری تھی کہ مال کی وجہ سے اللہ پر توقل ناقد تھا اور وہ اس کی امامت سے چمٹا ہوا تھا اور ان سنتوں کو چھوڑ رہا تھا جن کو جو سنت سمجھتا تھا یہ بہت بڑی خطرناک تھی غسلت ہے مگر اس کے باوجود یہ کوئی بد عقیدہ انسان نہیں تھا اور اگر آپ کو اس کے پیچھے پڑنی پڑے کہ سوائے اس کے سارے گاؤں میں کوئی اور مسجد نہ اور جمعہ وہی ہوتا کہ اس میں بداعت بھی ہوں مگر شرک نہ ہو قف نہ ہو مسلم ہو تو وہاں بھی نماز پڑھنی پڑے گی اگر کوئی چارہ کار نہیں ہو صحیح پڑنے کا ہاں دوستوں میل سفر کر کے صحیح العقیدہ شخص کے پیچھے نماز پڑے گی اجن یہی حق ہے کہ آپ بہترین امام کو چنے اللہ آپ نے نبی کو کہتا لماس اس حصہ الگ بن اب ولی احب وقی وہ تقوی کی بنیاد پر زیادہ حقدار ہے کہ نبی تو اس کے اندر کھڑا ہو اسی سے علما نے یہ نقطہ نکالا کہ اہل توحید کے پاس جا کر رہنا اہل توحید کے پیچھے نماز پڑھنا ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادات کرنا یہ افضل لا رہی بلا شک تو پہلا مرحلہ ہے مسجد کے ساتھ جڑ جانے کا ہم میں سے کتنے مسجد کے ساتھ جڑے اور جو نئی مسجد کے ساتھ جڑے ان کا حال دیکھ لیجئے جی. ان کی اولادیں اللہ ماشاء ان کے ہاتھ سے نکل گئی آج روتے ہیں مگر خون کے آنسو رونے کے باوجود بھی اس جوان اور بگڑی ہوئی منہ زور اولاد کو واپس لانا اب ممکن نہیں ہے دوسرا مرحلہ ہے جو ہر ایک شخص جو ہے طے کر رہا ہے وہ روٹی کمانا کیا ہم ہمارا ذریعہ روزگار کیا ہے اس میں ہم نے اللہ پر توقل کیا ہے اس میں کوئی حرام کی آمیزش تو نہیں ہے اور اس قسم کا حرام بھی تو نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ یہی لوگ ہمارے روزی رساں ہیں اور توکل کو کمزور کرنے کا باعث بنے ہوئے یہ شرک خفی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر جو کمایا ہوا ہے خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ لازم ہے کیا اس میں بھی استقامت ہے سب معاملات میں مستقیم ہونا ہمارا ہمیں اس جاہلیت میں چراغ بنا دے گا جس چراغ کی وجہ سے لوگ اس جاہلیت کو پہچانیں گے ہماری فکر جو ہے وہ ہمارے عمل سے جدا ہوگی تو واللہ یہ زبردست قسم کا ارجا ہے اور یہ بانچ فکر ہے اور یہ آخر کار بندے کو منافق بنا دیتی اس کی فکر اس کے عمل سے روشنی چھوڑ رہی ہو معاشرے کے اندر وہ چراغ کی ماند پھرتا ہوں اور چلتا ہوں تو یہ روزی کہاں سے کماتا ہے روزی کیسے خرچ کرتا ہے یہ استقامت کے لیے ایک میٹر ہے میں اپنے اندر جھانکوں آپ اپنے اندر جھانکے ہم نے اللہ کے لیے کیا خرچ کیا اور ہم نے کمایا تو کہاں سے کمایا کیا ہم نے یہ توقل کیا اللہ پر کہ آج جب کہ حلال کی کمائی کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور مستقل عمل آپ کو پتا یہ آپ احادیث سن چکے ہیں کہ تھوڑا عمل بے شک وہ بڑے جوش و خروش سے کیا جائے اور زوردار ہو اس کی نسبت وہ عمل جو مسلسل آدمی پوری زندگی کرتا رہے وہ اس سے بھی انتہائی تھوڑا ہو مگر مسلسل ہو اس کا اجر زیادہ ہے کیونکہ وہ استقامت کا باعث بنتا ہے وہ ایک آدمی کا تعارف بنتا ہے اور معاشرے کے اندر اسلام کے لیے دلیل بنتا ہے اس کو اسلام نے بدل دیا دیکھو پہلے اس کا روزی کمانے کا کیا طریقہ تھا اور خرچ کرنے کا کیا انداز تھا اب کیا انداز ہے پھر ہم میں تو سب کے پاس ماں باپ ہیں اگر نہیں گزر چکے ہے تو اور بزرگ ہوں گے بڑے ہوں گے پھر ہمارے چھوٹے بڑوں کا ادب ہم نے کتنا کیا خاص کر ماں باپ کا کو حق کون ادا کرتا ہے ہم نے دیکھا وہ دوست کامیاب ہوں گے انہیں استقامت حاصل ہوئی جو ماں باپ کی قدر پہچانتے رہے باوجود اس کے ماں باپ بدترین مشرک کیوں نہ ہو جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کی اس بہانے سے کہ ان کے پاس دین نہیں ہے وہ برباد ہو گئے تو ماں باپ کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اور چھوٹوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے بچے ہمارے صاحب پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے وقت ہم نے کیا رویہ اختیار کیا اس وقت کسی شرک کے مرتکب تو نہیں ہوئے بچہ بچی لینے کے لیے ہم نے زیادہ مستقیم کو نہیں چھوڑا کہ تاویزوں والے کے پاس چلے گئے اور اس کے بعد وہ وہ عمل کیے جن کا ہمیں معلوم تھا کہ یہ سنت کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں رکھتے اور ڈکوسلے تلاج کیے کوئی کپڑے ناپ رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے یہ سب صحت کی قسمیں ہیں سب خرافات ہیں ہمارے لیے محمد کی سنت کافی کا ہے صلی اللہ علیہ ولی وسلم خیر رحجی حجی محمد بہترین طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم علی صحابہ میں سے کون نظر آتا ہے یہ جادو ٹونے کا علاج کرنے والا کوئی بھی نظر نہیں آتا کسی نے مخصوص نہیں اپنے آپ کو کیا جو بھی بزرگ آدمی ہیں جو بھی آپ کو نظر آتا ہے اپنے اندر صالح اس سے دعا کروا لیجیے اسے دم کروا لیجیے مصنوع دم لکھے پڑے ہیں دعوات المسلمین پر کتابیں موجود ہیں شاہ خبین اللہ پشاوری نے بھی ایک کتاب مرتب کی حافظ اللہ اور ہمارے دوست عبد المقیز وہ کہتے ہیں میں امریکہ سے آیا تو میری بچی شدید بیمار تھی تمام ڈاکٹروں کے پاس لے جانے کے بعد بھی اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی اور جاد کا ہمیں شبہ تھا میں نے شیخ امداد کی پس... کتاب... کتاب پکڑی میں نے اس میں سے مسنون عمل لیا بچی کو بٹھایا عمل کیا آج تک میری بچی ٹھیک ہے اے سقاد ہو تو ایسا ہو اور ہمارے ایک دوست ان کا نام لینا مناسب نہیں کہ وہ ان کے لیے کہیں تکبر کا باعث نہ بن جائے انہوں نے کہا کہ میں اگر اس طرح کا کوئی اثر مجھ پر ہو جائے شیتانی شیطانی شیتانی وسوات ہو سکتے ہیں مگر شیطان کبھی ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ میں اس شیطان کے اثر سے مرنا اپنے لیے اد سمجھتا ہوں چلے جائے کہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو غیر مصنون اعمال لیے ہوئے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں لوگوں کا تبقل چھین لیا ہے آج اتنے باز کی کتاب لے آئے رحمہ اللہ ان سے کوئی چیزیں نکال لی کوئی اور صاحب کتاب لکھنے والے ہو سکتا ہے وہ نیک نیت ہوں علماء ہوں مگر ان کو ہمارے ہاں کے ماحول کا اندازہ نہ ہو ہمارے ماحول میں جگہ جگہ دکانے پڑی جو. تو بچہ جب کہاں پیدا ہوا بچے کو کہاں تعلیم دلوائی ہے یہ استقامت کی باتیں ہیں بچے کو تعلیم دلوانے کے وقت ساری ہوا نکل گئی بھائی صاحب کی بچے کو وہی تعلیم دلوا دی جن کو بکر ابو زید یہ شخص جو ہے رحیم اللہ یہ فرماتے کہ یہ گرجے ہیں عیسائیوں کے ساتھ سکول نہیں ہے یہ گرجے جہاں پہ لا شعوری طور پر بالکل بچے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس کے اندر ان لوگوں کے ساتھ قربت واقعہ ہوتی ہے وہ ان کی زبان سکھایا جاتا ہے اس انداز سے کہ گویا یہ بہترین زبان ہے ورنہ ہمیں زبان سے کوئی دشمنی نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ انگریز کی پوری یہاں پر راج دھانی اس دن قائم ہوئی تھی جس دن اس نے سرکاری زبان فارسی کو ہٹا کر انگریزی کیا اس دن انگریز پوری طرح حاوی ہو گیا اور آپ دیکھ لیں جب سے عربی علوم مجاہدین کے جہاد کی برکت سے پاکستان میں کثیر ہوئے اب پہلے اتنی عربی کہاں تھی میرے جیسے عربی کو کب منہ مارتے تھے اب ہم بھی عربی پڑھنے کے قابل ہو گئے تھوڑا بہت ہمیں کچھ معلوم نہ تھا ہم بٹتے پھرتے تھے آج عربی کے علوم جو ہے وہ اس قدر آپ پہلے کی نسبت زیادہ پائیں گے کہ سرحد میں تو لوگ اس طرح عربی فرفٹ بولتے ہوئے دکھائی دیں گے علماء اور طلاب کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ عرب کے غیر عرب عربی کے علوم آنے کے ساتھ کیا توحید نہیں ہے کیا ان افغانوں میں توہید نہیں آئی جو دنیا کے میرے ایک مجاہد عالم دوست کے مطابق بدترین گمراہ ہنسی تھے اور ہنسی بھی کہا اشری اور ماتوری دی ہنسی ہوتے تو اور کیا چاہتے اس قدر گمراہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نماز پڑھی ایک جگہ اور سلام جب پھیرا گیا تو سورج نمودار ہوا میں کہ یہ تو سورج نمودار ہو گیا عالم کو کہا کچھ تو خیال کرو او دو آدمی ادھر پریشان ہو گئے مضبرب ہو گئے یہ نیا نیا جب روس کے ساتھ شروع ہوا ہے کام جہاد شروع ہوا ہے اس وقت یہ آئے تھے جس وقت جہاد میں بہت سی قدورت بہت سی خلاف سنت چیزیں تھی اس وقت کی بات ہے، انہوں نے کہا ان دو آدمیوں کو کیا تکلیف ہوئی ہے انہوں نے کہا یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے اس عربی کو قتل کرنا ہے جس نے ہمارے آبا کے دین پر جو ہے وہ اعتراض ہے یہ حال تھا آج ملا عمر ماشاء اللہ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وہاں کیسے اربوں کی قیادت پائے گئے کس طرح اربوں پر جان چھڑکتے ہوئے پورے افغانستان کو آگ لگ گئی جل گیا افغانستان امباس کا یہ حال ہے کہ یہ جو میرن شاہ میں حملہ کیا ہے یہ حقیقی حملہ لوگ بتاتے ہیں تیس آدمی مار دی اور دوسری جگہ گیارہ مار دی گھروں پر حملے شروع ہو گئے اور وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے جو شخص مرا لوگ کہنے والے کہتے ہیں وہ سجدے میں تھا اس کا نماز پڑ رہا گھر والدہ بڑا اور بہت سے لوگ نماز سے تھے پہ تھے آٹھ عورتیں بیوہ ہو گئی یہ ظلم ہو رہا ہے اور اس کے باوجود یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دن بدن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں جلا بخش رہا ہے تو اس تقامت میں میرے بھائیوں بچوں کو تعلیم کہاں دلوا رہے ہیں ہم یہ سمجھتے کہ یہ تعلیم لے لینے کے بعد بس درست ہو جائیں گے ہمارے پاس مسجد تو پہلے نہیں ہم نے اپنے گھر کو اپنی رہائش کو اپنے فٹک کو ترجیح دی اور مسجد سے دور کہیں گھر بنا لیا دو مہینے کے بعد چار مہینے کے بعد ہم نظر آ جاتے ٹھیک <تصفح> ہے اللہ نے اگر ہمیں بصیرت دے دی اور ہم اس قابل ہے کہ اپنے بچوں کو خود چلا سکتے ہیں تو خود چلا لیں مسجد بھی بنا لیں قریب عارضی مسجد ہی کہیں گھر میں عارضی مسجد بنا لیں کچھ بچوں کے لیے کچھ کر لیں اور اگر ہمارے پاس ان بل ہے اور ہم سیکھنے بھی کہیں بھی جاتے تو ہم اپنی نو کو خود دبونے کے لیے تلے ہوئے اور فوق القل جی عالیم ہر ایک مومن کو پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں پریشانیاں پریشانی کے اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آج ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے ہم ایک تربیتی نشست رکھ رہے ہیں انشاءاللہ شاء بائیس اور تیئیس کو بائیس ہفتہ اور تیئیس اتوار بائیس کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہوگی رات گئے تک جاری رہے گی اور انشاءاللہ تیئس کی اتوار کو وہ صبح دس بجے شروع ہوگی ناشتے کے بعد اور اثر تک قائم رہی اس کا اصل عنوان یہ کہ آج ہمیں کیا کرنا ہے تو میرے بھائی اس کے بعد استقامت اس میں ہے کہ بچے کو تم نے تعلیم کہاں دلوائی کیسے جوان کیا بچے کو روٹی کھلانے کے لیے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں یہ تو ایک بالکل گٹیا آدمی بھی جانتا کہ بچوں کی روٹی یہ تو یہاں تک کہ ایک سخت رشوتیں لے رہا ہے دنیا بھر کے فک کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ پانچ کوریاں نے بان والے ٹھیک ہے یہ تو پھر بیچارہ کرے گا سب کچھ پانچ لڑکیاں اتنی بڑی مصیبت آفت آ گئی مومن کے لیے یہ چیزیں حیثیت نہیں رکھتی مومن بن کے دکھانا پڑے گا اگر مومن بن کے نہیں دکھائیں گے استقامت نہیں ہوگی ایمان نہیں پھیلے گا ایمان کا فائدہ ہی نظر نہیں آئے گا یہ فوائد ہے پھر شادی کا معاملہ آ گیا شادیاں کیسے ہیں ہماری کیا شادی توڑی تو سنت کی بنیاد پر ہوئی کیا رشتہ اس لیے جوڑا گیا ولہ اگر ہم صرف رشتے شروع کر گئے ایمان کی بنیاد پر تو مومنوں کی جماعت آپ بتائیں پچاس سال میں کہاں کہاں پہنچی ہوگی اگر سب رشتے اس بنیاد پر کیے جائیں کہ ایمان والا لڑکا چاہیے ایمان والی لڑکی چاہیے ان کی اولادیں کیسے ایمان والی نہیں ہوں امکانات ہیں اللہ تبارک و وطلی کی طرف سے اس وقت ان پر آفت کے جب ان کے دل میں کو خرابی ہو ورنہ اللہ کبھی میرے کو کوئی ضائع نہیں کرتا ایمانا رعف الرحیم اگرچہ یہ آئے نماز کے بارے میں کہ اللہ تمہارے نمازوں کو ضائع کر دے اللہ ایسا نہیں بلکہ ایک عام حکم سنا ہے کہ اللہ تو رعف الرحیم ہے مطمئین پر اگر شادی کی بنیاد ایمان ہے تو انشاءاللہ یہ ایک خاندان کی بنیاد ہے اور ایک فوج آپ نے جو ہے وہ بھرتی کر لی الحمدللہ للہ ان کے چار بچے ہوئے کس لیے لڑکیاں ہماری اسلام آباد میں کوئی لڑکیوں کو بھی مارا کرتا ہے یہ بے حیا حکام آٹھ سال کی بچیاں پندرہ سال کی چودہ سال کی بچیاں یہ کیوں بچیاں مار دی یہ دور اندیش ہے ہمارا دشمن بڑا دور اندیش ہے یہودی خاص طور پر ریسائی اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بچیاں جو آج بمبوں کے سامنے بھی مرتد نہیں ہو رہی نہ انہیں دھواں مرتد کر سکا نہ انہیں خوفناک دھماکے مرتب کر سکے نہ انہیں بہتا ہوا خون اور دکھری ہوئی گوشت کی بوٹیاں مرتب کر سکیں یہ کیسی خوفناک عورتیں ہیں اگر ان کی شادیاں ہو گئی انہوں نے چار چار بچے بھی جن دیئے یہ ہمیں نہیں چھوڑے تھے ان کو مار دو ان کو صفائی ہاتھی سے مٹا دو یہ دور اندیخی کا کام کیا دی. اس واسطے عورتیں ماری گئی ورنہ صرف نازک میں کب لڑنا تھا ظالم ہو تم مردوں کو مارتے عورتوں کو نکالنے کا تمہیں اختیار نہیں آج تو تم گوگل سے دیکھ لیتے ہو کہ جناب گلیاں کون سی ہیں اور مکان کہاں ہے کون لوگ پھر رہے یہاں تک گوگل جو ہے ان کا وہ ایجنسی کا سسٹم یہاں تک ڈیولپ ہو چکا ہے کہ انہیں اندر بندے جن کے پاس چپ ہوتی ہے ان کا بھی پورا موومنٹ نظر آ جاتا ہے تب یہ جی میزائل کھیل کر مارتے وہاں تمہیں عورتیں نظر نہیں آ رہی تھیں خبیسوں تم عورتوں کو نکال نہیں سکتے تھے لالتی گدڑوں عورتوں کو مارنے والوں تم نے ہماری عورتیں اس لیے ماری تھی چار چار بچے جمیں گی تمہیں پتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر جب رشتے قائم ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک ایمانی جماعت ایک ایمانی خاندان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پھر ہمیں موت کا معاملہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے بعد اس امت کو دے دینا ہے اللہ کے راستے میں مسلمان ہونے کے لیے اس کے بغیر کام نہیں چلے گا آج مارکا ہے آج چیلنج ہے اور ہمیشہ چیلنج ہوا کرتا ہے کوئی دنیا میں ایسا وقت نہیں گزرا کہ ایمان کا اور کفر کا مقابلہ نہ ہو رہا شیطانی فوجیں اور مسلمان فوجیں ٹکرا نہ رہی ہو اگر اس طرح فوجوں کی شکل میں نہیں تو افکار کی شکل میں اور مختلف میدانوں میں آج تو واضح ٹکراؤ ہے آج بچے گا وہ استقامت اسے حاصل ہوگی جو اپنی فکر کرے اپنے خاندان کی فکر کرے اگر آج میں مر جاؤں تو میری بیوی عقیدے پر عمل پر قائم رہ سکے گی اتنی تربیت میں نے کر دی اپنی بیوی اور بچوں کی ہم میں سار کو یقین رکھتا کہ وہ بوڑھا ہوگا اللہ سب کو ماشاءاللہ لمبی عمر دے ایمان والی عمر دے برکتوں والی عمر دے مگر اس کا یقین تو کسی کو نہیں آج بھی اگر ہم چلے گئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے آمین تو کیا ہماری بیوی اور ہمارے بچے قائم رہ سکیں گے اتنا انہیں ہم نے بصیرت کے ساتھ ہم کنار کیا ہے تو میرے بھائی استقامت کے لیے پہل جو سفر ہے موت تک خبر تک وہ ہمیں کرنا ہے استقامت ٹھیک ہے کبھی کبھی بہت آسان مواقع بھی آتے ہیں اللہ کے ہاں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بڑے کمزور ہیں نسیان اور خط اللہ ہمیں مواقع دیتا ہے کہ یہ لو لت القدر لے لو یہ لو شہادت کا موقع لے لو کہ ابھی جادوگر ہے کسی مدینہ یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئے ہم عملہ پشاوری جتنا علم نہیں ہے ان کے پاس تھوڑا سا علم ہے ایک بات سنا موسیٰ علیہ سلاط والسلام کا ایک وار کے بعد دیکھیے ان کی عظیمت استقامت کس کتنے خوش نصیب ہے ساتھ ہی جنت کے دروازے کھل گئے یہ سراؤن کی بیوی ہے اس میں کہاں سے فارغ ہوئی ہے یہ وہ ہے کہیں سے کسی یونیورسٹی سے نہیں اس کو تو کلمہ توحید موسا علیہ سلاطلام نے سکھایا اور اس کے پاس ایمان کی تھوڑی سی معلومات ہے مگر یہ جم گئی ہے اور جنت کے دروازے کھل گئے تو یہ تو مواقع آتے رہیں گی میرے اور آپ کے ساتھ بھی آئیں گے کہ شارٹ کٹ ہوگا کہ فوراً شہادت کا موقع آئے گا اور اللہ تبارک و تعالی آسانیاں پیدا کر دے گا ورنہ پوری زندگی میں استقامت یہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے بغیر دل بلا کر دعائیں کیے بغیر راجو کو تہجد پڑے بغیر علماء کے ساتھ رابطہ کیے بغیر اہل علم کی صحبت اختیار کیے بغیر اور پوری توانائیاں خرچ کیے بغیر نہیں ملے گی جب تک کہ زندگی کے سب سے بڑا ایشو استقامت نہ بن جائے روٹی ملے نہ ملے بچے جو ہیں اللہ تبارک مطالعہ میں زندگی دے کامیاب رہے اگر سارے بھی اللہ کے راستے میں کام آتے ہیں تو کوئی حرط نہیں اس تقامت کو چھوڑا نہیں جا سکتا قل ربون اللہ کہہ کہ میرا رب اللہ ہے پھر قائم ہو جا سا. ایک نصیحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ایک ایسی نصیحت کر دو کہ اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی حاجت باقی نہ رہے صرف ایک نصیحت اللہ پاک مجھے رات کو اس تقامت نصیب فرمائے آمین ایمان صحیح پر اور عمل صالح پر آمین اور ہماری موت اس حال میں ہو کہ فرشتے ہمیں خوشخبریاں دیتے ہوئے ریشمی لباسوں سے خوشبودار طریقے سے ہمیں ملے آمین